اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا کتاب حفیظ یقینا ہم علم ہے جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب مطبع ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے بالحق جاءهم فهم امر مریج بلکہ انہوں نے بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہے اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجِ کیا پھر انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا اور ہم نے اسے آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں وَالْأَضَّ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور ہم نے زمین پھیلائی اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ گار دیے۔ اور ہم نے اس میں ہر طرح کی خوش نماء نباتات اگائی تَبِصِرَةً وَذِكْرَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ حق کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کی بصیرت اور نصیحت کے لیے اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور اناج کی قاتی جانے والی فصل اگائی ون نخل با سیقات لها طلع اور کھجور کے بلند و بالا درخت پیدا کیے جن کے شگوفہ تہبت تح ہیں رزقا للعباد واحیینا به بلده میتہں كذلك الخروج بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح مرنے کے بعد قبروں سے نکلنا ہے ان سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب الرس نے اور سمود نے جھٹلایا وعاد وفراعون واخوان لوط اور عاد اور فرعون اور برادران نے لوتنے واصحاب الايكه و قوم تبع كلهم كذب الرسول فحقا وعيد اور ایکا بستی والوں اور قوم تبع نے ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا لہذا ان پر میری وعید ثابت ہو گئی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی زمین انسان کے یعنی زمین انسان کے گوشت ہڈی اور بال وغیرہ کو بوسیدہ کر کے کھا جاتی ہے یعنی اسے ریزا ریزہ کر دیتی ہے وہ نہ صرف ہمارے علم میں ہے بلکہ ہمارے پاس لوہے محفوظ میں بھی درج ہے اسی لیے ان تمام اجزاء کو جمع کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے قطن مشکل امر نہیں ہے پھر حق مطلب سچی بات سے مراد قرآن اسلام یا نبوت محمدیہ ہے مفہوم سب کا ایک ہی ہے مریج کے معنی مختلف مضطرب یا ملتبس کے ہیں یعنی ایسا معاملہ جو ان پر مشتبہ ہو گیا ہے جس سے وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں کبھی اسے جادو گر کہتے ہیں کبھی شاعر اور کبھی کاہن پھر یعنی بغیر ستون کے جن کا اسے کوئی سہارا ہو پھر یعنی ستاروں سے اسے مزین کیا پھر اسی طرح کوئی فرق کو تفاوت بھی نہیں ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ح سور ملک آیت نمبر تین اور چار جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا تو اللہ کی پیدائش میں کوئی بے زابطگی نہیں دیکھے گا دوبارہ دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ لے تیری نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی پھر اور بعض نے زعو جن کی معنی جوڑا کیے ہیں یعنی ہر قسم کی نباتات اور اشیاء کو جوڑا جوڑا مطلب نر اور مادہ بنایا ہے بہی جن کی معنی خوش منظر شاداب اور حسین پھر یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اور دیگر اشیاء کا مشاہدہ اور ان کی معرفت ہر اس شخص کے لیے بصیرت و دانائی اور عبرت و نصیحت کا باعث ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے پھر کٹنے والے غلے سے مراد وہ کھیتیاں ہیں جن سے گندم مکئی جوار باجرہ دالیں اور چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے پھر بس کی معنی قوالین شاہی بلند و بالا پھل خجور کا وہ گدرا گدرا پھل جو پہلے پہل نکلتا ہے نغید کے معنی تہبت ہے باغات میں کھجور کا پھل بھی آ جاتا ہے لیکن اسے الگ سے بطور خاص ذکر کیا جس سے کھجور کی وہ اہمیت واضح ہے جو عرب میں اسے حاصل ہے پھر یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ اور شاداب کر دیتے ہیں اسی طرح قیامت والے دن ہم قبروں سے انسانوں کو زندہ کر کے نکال لیں گے پھر اصحاب الرس کی تعین میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے امام ابن جریل تبری نے اس قول کو ترجیح دی ہے جس میں انہیں اصحاب اخدود قرار دیا گیا ہے جس کا ذکر سورہ بروج میں ہے تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر و فتح القدیر اور سورہ فرقان آیت نمبر 38 پھر اصحاب العقاء کے لیے دیکھیے سورہ شعراء آیت نمبر 176 کا حاشیہ او متبع کے لیے دیکھیے سورہ دخان آیت نمبر سینتیس کا حاشیہ پھر یعنی ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے گویا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کی طرف سے اپنی تکزیب پر آپ اپنی قوم کی طرف سے اپنی تکزیب پر غمگین نہ ہو اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا دوسرے اہل مکہ کو تنبی ہے کہ پچھلی قوموں نے امبیا کی تقزیب کی تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا کیا تم بھی اپنے لیے یہی انجام پسند کرتے ہو اگر یہ انجام پسند نہیں کرتے تو تقزیب کا رستہ چھوڑ دو اور پیغمبر پر ایمان لے آؤ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید کیا پھر ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں نہیں بلکہ وہ از سر نو از سر نو تخلیق کے متعلق شک میں ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جب اخذ کرتے لکھتے ہیں دو اخذ کرنے مطلب لکھنے والے فرشتے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انسان جو بات بھی منہ نکالتا ہے وہ لکھنے کو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے وجاءت سكرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد اور موت کی سختی حق یقین مطلب موت کو لے آتی ہے کہا جاتا ہے یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا غنو فوفی سوری داری اور سور میں پھونکا جائے گا یہ وعید مطلب وعدہ عذاب کا دن ہے نفسم شہید اور ہر نفس آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک شہادت دینے والا ہوگا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف کہ قیامت والے دن دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا تو دوبارہ زندہ کرنا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سورۂ روم آیت نمبر سین ستائیس آیت نمبر 27 اور سورہ یاسین آیت نمبر 78 اور اناسی میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے اور حدیث کدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم یہ کہہ کر مجھے ایزا پہنچاتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے یعنی اگر مشکل ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ یعنی اگر مشکل ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4974 پھر یعنی یہ اللہ کی قدرت کے منکر نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں قیامت کے حقوق اور اس میں دوبارہ زندگی کے بارے میں ہی شک ہے پھر یعنی انسان جو کچھ چھپاتا اور دل میں مستور رکھتا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں وسوسہ دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے یعنی ان پر گرفت ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انتر و صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو ستائیس پھر الورید شہرگ یا رگ جان کو کہا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے اس قرب سے مراد قرب علمی ہے یعنی علم کے لحاظ سے ہم انسان کے بالکل بلکہ اتنے قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نحنو سے مراد فرشتے ہیں یعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہیں کیونکہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں وہ انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ کرتے ہیں پھر یہ تلق علم کے معنی ہے یا خدینی ویوس لیتے اور ثبت کرتے ہیں امام شوکانی نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ ہم انسان کے تمام احوال کو جانتے ہیں بغیر اس کے کہ ہم ان فرشتوں کے محتاج ہوں جن کو ہم نے انسان کے اعمال و اقوال لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے یہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام حجت کے لیے مقرر کیے ہیں دو فرشتوں سے مراد بعض کے نزدیک ایک نیکی اور دوسرا بدی لکھنے کے لیے اور بعض کے نزدیک رات اور دن کے فرشتے مراد ہیں رات کے دو فرشتے الگ اور دن کے دو فرشتے الگ بہول فتح القدیر پھر رقیب محافظ نگران اور انسان کے قول اور عمل کا انتظار کرنے والا عتید دن حاضر اور تیار پھر دوسرے معنی اس کے ہیں موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی یعنی موت کے وقت حق واضح اور ان وعدوں کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے جو قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں انبیاء کرتے رہے ہیں پھر تحید و تفرو تو اس موت سے بدکتا اور بھاگتا تھا پھر سائقن ہانکنے والا اور شہید گواہ کے بارے میں اختلاف ہے امام تبری کے نزدیک یہ دو فرشتے ہیں ایک انسان کو محشر تک ہانک کر لانے والا اور دوسرا گواہی دینے والا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ح البتہ تحقیق تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا چنانچہ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے وقال هذا ما قرین اور اس کا ساتھی ہی مطلب فرشتہ کہے گا یہ ہے وہ روداد جو میرے پاس تیار ہے عنید حکم ہوگا تم دونوں ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دو بھلائی سے منع کرنے والے کو حد سے نکلنے والے اور دین میں شک کرنے والے کو جعل مع آخر فی وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا لہذا تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو <القرینه> ربنا ما كان في ضلال <بعید> اس کا ساتھی مطلب شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا اور لیکن وہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا رہا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد اللہ فرمائے گا تم میرے پاس جھگڑا نہ کرو حالانکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وائد بھیج چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظالم للعبيد میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں نقول لجہنم هل انت وتقول هل من مزید یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے وہ جن۔ غير بعید اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی وہ دور نہیں ہوگی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی فرشتہ انسان کا سارا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ یہ تیری فرد عمل ہے یہ تیری فرد عمل ہے جو کہ میرے پاس تھی پھر اللہ تعالیٰ اس فرد عمل کی روشنی میں انصاف اور فیصلہ فرمائے گا القیا سے الشدید تک اللہ کا قول ہے پھر اس لیے اس نے فوراً میری بات مان لی اگر یہ تیرا مخلص بندہ ہوتا تو میرے بہکاوے میں ہی نہ آتا یہاں قرینن ساتھی سے مراد شیطان ہے پھر یعنی اللہ تعالیٰ کافروں, ان کے... کافروں اور ان کے کافر اور ان کے ہم شیطانوں کو کہے گا کہ یہاں موقف حساب یا عدالت انصاف میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان وعدوں سے تم کو آگاہ کر دیا تھا پھر یعنی جو وعدے میں یعنی جو وعدے میں نے کیے تھے ان کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ وہ ہر صورت میں پورے ہوں گے اور اسی اصول کے مطابق تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ میری طرف سے ہوا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی پھر کہ بغیر جرم کے جو انہوں نے نہ کیا ہو اور بغیر گناہ کے جس کا صدور ان سے نہ ہوا ہو میں نے میں ان کو عذاب دے دوں ولیمً یہاں والم کے معنی میں ہے یا محاورہ بولا گیا ہے یعنی بندوں کی جمعیت کا لحاظ کرتے ہوئے سگہ مبالغہ لایا گیا ہے جیسے عرب کہتے ہیں فلان ظالم الیاب دہی فلان اپنے غلام پر ظلم کرنے والا ہے اور جمع کی صورت میں کہتے ہیں فلان الم الیاب ہی فلان اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والا ہے یعنی یہاں پر ظالم اور ولام دونوں کا ایک ہی معنی ہے فرق صرف اس وجہ سے ہے کہ عبد واحد ہے تو ظالم کا سیگا لائے اور دوسری مثال میں عبید جمع ہے اس لیے ولام لائے اسی طرح یہاں بھی عبید جمع ہونے کی وجہ سے ولام کہا گیا جو بیمانہ ظالم ہی ہے اور یہ وزن اور یہ وزن صرف بوجھ عبید جمع کے ہے بہوال فط القدیر یا مقصود نفی میں مبالغہ ہے یعنی میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے <أجمعين> سورہ سجدہ آیت نمبر تیرہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا اس وعدے کا جب افاع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کافر جنوں انس کو جہنم میں ڈال دے گا تو جہنم سے پوچھے گا کہ تو بھر گئی ہے یا نہیں وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن یا اللہ تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے جہنم سے اللہ تعالی کی یہ گفتگو اور جہنم کا جواب دینا اللہ کی قدرت سے قطن بعید نہیں ہے حدیث میں بھی آتا ہے آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی ہل میں مزید کیا کچھ اور بھی ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی جہنم میں اپنا پیر رکھ دے گا جس سے جہنم پکارا یا پکار اٹھے گی قط قط یعنی بس بس بہوالۂ صحیح حل بخاری حدیث نمبر چار اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں آباد ہوگی بہوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر دو پھر اور بعض نے کہا ہے کہ قیامت جس روز جنت قریب کر دی جائے گی دور نہیں ہے کیونکہ وہ لا محالہ واقع ہو کر رہے گی اور بعض نے کہا ہے کہ قیامت جس روز جنت قریب کر دی جائے گی دور نہیں ہے کیونکہ وہ لا محالہ واقع ہو کر رہے گی اور کل نما ہوا ایتھنف ہوا قریب جو بھی آنے والی چیز ہے وہ قریب ہی ہے دور نہیں بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اواب کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوب رجوع کرنے والے امر الٰی کی حفاظت کرنے والے ہر شخص کے لیے جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا اور وہ رجوع کرنے والا دل لے آیا ہے۔ وہ جو خلوہا بسلامن ذالک یوم الخنود کہا جائے گا تم اس جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے مِّن أَشَدُ مِّنْ بَطُشًا فِي ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے کیا انہیں ہمارے عذاب سے کوئی بچ نکلنے کی جگہ ملی بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو آگاہ دل رکھتا ہے یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل و دماغ سے حاضر ہو وَنَقَدْ خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِّ, وَمَ... وَالْأَضِّ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوہ تک نہیں فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُنُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ چنانچہ اے نبی جو وہ کہتے ہیں آپ اب اس پر صبر کریں چناچے اے نبی جو وہ کہتے ہیں اب آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں طلوعِ آفتاب سے پہلے اور غروبِ آفتاب سے پہلے وَمِنَ الْلَيْنِ فَسَبِّحُوا أَدْبَارَ السُّجُودِ اور رات کے کچھ حصے میں پھر آپ اس کی تسبیح کریں اور سجود نمازوں کے بعد بھی وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِمْ مَكَانٍ قَرِيب اور توجہ سے سنیے جس دن منادی کرنے والا قریب کے مقام سے ندا دے گا يوم يسمعون بالحق ذلك يوم الخروج جس دن وہ اس چیخ مطب نف ثانیہ کو فی الواقع سنیں گے یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا انہیں بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کی واپسی ہے یا یوم تشقق الاض عنہم صرع ذلك حش حشر علينا يسير جسدین کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی اور وہ اس میں سے تیزی سے نکل رہے ہوں گے یہ حشر برپا کرنا ہم پر نہایت آسان ہے نحن اعلم بما يقولون وما من وعید ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ مشرقین کہتے ہیں اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں لہذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں نصیحت کرتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کی نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ تو کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اواب اور حفیظ سے کیا گیا تھا عواب بہت رجوع کرنے والا یعنی اللہ کی طرف کثرت سے توبہ و استغفار اور تصبیح و ذکر الہی کرنے والا خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے والا اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا حفیظ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنے والا یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے اوامر و نواہی کو یاد رکھنے والا بحال تفسیر فتح القدیر پھر مونی بن اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کا اطاعت گزار دل یا بمان سلیم شرک و معصیت کی نجاستوں سے پاک دل پھر اس سے مراد رب تعالی کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا جیسا کہ لن لین احسین الحسن و ضیید سور یونس اعتمر کی تفسیر میں گزرا پھر فینق قبوف فی البلید شہروں میں چلے پھرے کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان اہل مکہ سے زیادہ تجارت و کاروبار کے لیے مختلف شہروں میں پھرتے تھے لیکن ہمارا عذاب آیا تو انہیں کہیں پناہ اور راہ فرار نہیں ملی پھر یعنی دل بیدار جو غور و فکر کر کے حقائق کا ادراک کر لے پھر یعنی توجہ سے وہ وحی الہی سنے جس میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں پھر یعنی قلب اور دماغ کے لحاظ سے حاضر ہو اس لیے کہ جو بات کو جو بات کو ہی نہ سمجھے وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ایسے ہے جیسے نہیں ہے پھر یعنی صبح و شام اللہ کی تصبیح بیان کرو یا عصر اور فجر کی نماز پڑھنے کی تاکید ہے پھر من تبعیض کے لیے ہے یعنی رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تصبیح کریں یا رات کی نماز مطب تہجد پڑھیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا و مینجدین فینت الک سر بنی اسرائیل آیتمبر اناسی رات کو اٹھ کر نمازیں تحجد پڑھیں جو آپ کے لیے مزید ثواب کا باعث ہے بعض کہتے ہیں کہ معراج سے قبل مسلمانوں کے لیے صرف فجر اور عصر کی نماز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحجد کی نماز بھی فرض تھی معراج کے موقع پر پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں بہوال تفسیر بن کثیر پھر یعنی اللہ کی تصبیح کریں بعض نے اس سے وہ تسبیحات مراد لی ہیں جن کے پڑھنے کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے مثلاََ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر وغیرہ بحال صحیح البخاری حدیث نمبر آٹھ سو ترتالیس و صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو مگر یہ تصویحات اس صورت کے نظول کے بہت عرصے بعد بتائی گئی ہیں بعض نے کہا ہے کہ ادبیر سجود سے مراد مغرب کی بعد مغرب کے بعد دو رکھتے ہیں پھر یعنی قیامت کے جو احوال وہی کے ذریعے سے بیان کیے جا رہے ہیں انہیں توجہ سے سنیں پھر یہ پکارنے والا اسرافیل فرشتہ ہوگا یا جبرائیل اور یہ ندا وہ ہوگی جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے یعنی نفخہ اسانیہ پھر اس سے بعض نے سخرۂ بیت المقدس مراد لیا ہے کہتے ہیں یہ آسمان کے قریب ترین جگہ ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص یہ آواز اس طرح سنے گا جیسے اس کے قریب سے ہی آواز آ رہی ہے بہوالے فتح القدیر اور یہی درست معلوم ہوتا ہے پھر یعنی یہ چیخ یعنی نفخۂ قیامت یقیناً ہوگا جس کے متعلق یہ دنیا میں شک کرتے تھے اور یہی دن قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کا ہوگا پھر یعنی دنیا میں موت سے ہمکنار کرنا اور آخرت میں زندہ کر دینا یہ ہمارا ہی کام ہے اس میں کوئی ہمارا شریک نہیں ہے وہاں ہم ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے پھر یعنی اس آواز دینے والے کی طرف دوڑیں گے جس نے آواز دی ہوگی مصرعین ان المدی الدین بھوار فت القدیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علومن تنشق ون الرد بہر صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو مطلب جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے والا میں ہوں گا پھر یعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں بلکہ آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے وہ کرتے رہیں پھر یعنی آپ کی دعوت و تذکیر سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے اور اس کی وعدوں سے ڈرتا اور اس کی وعدوں پر اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوگا اسی لیے حضرت قطادہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ ممن یخاف ویدک یرجوم اودک یا بر یا رحیم مطلب اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وائدوں سے ڈرتے اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں اے احسان کرنے والے اے رحم فرمانے والے